وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْرِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 سیاحم ارم کلب إِلَيْهِمْ ال عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ راہم جہن بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو اللہ تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ يعلم حدود ما انزل الله علی وصوله والله علیم حکیب عرابی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو حکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ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 اللہ <رحیم> اور بازار آبی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو وہ بے شبا ان کے لیے مجھے قربت ہے اللہ ان کو قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے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 اور تمہارے گرد و نواح کے بعد آرابی منافق ہیں اور بعض بدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہر آزاد دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے وا اخرون طرفو بدون بهم خلصوا عملا صالحا وا اخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عاملوں کو ملا جرا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک اللہ بسنے والا مہربان ہے خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتلکیہم بہا وصل علیہم اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کو تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتائے گا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِّمٌ حَكِيمٌ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین تخذون مسجدا ضرا و كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إِنْ إِلَّا وَاللَّهُ إِنَّ <لَقَادِبُونَ> اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ذرا پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا fihi abadalama mas jiun u si saala takuwaamin aw waliyaumin aqku ang takuma fi fihi gaaloy yuribbbuna ay hin ya tafa haruwal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 شفا فنحار فنحار نار اللہ شفا جو ناری جہم والی بلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا لا يزال اللہ ع یہ عبارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب بخل جان رہے گی اور ان کو مترد رکھے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأم لهم الجمة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 صائمون العابدون لكميدون سائحون واقعون الساجدون العامرون بالمعروف والله نهون المنكر الامرون بالمعروف ونهون المنكر والحافظون الحدود الله وبشر المؤمنين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 مانتی وَعَدَهَا ابراہی فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ فل لِّلَّهِ تَبَرَّأَ لو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ مل اہم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 اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وہی زندگانی بستا اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعته العشرہ اللہ دین تب فی ساس ریمی ماں کا دھیوب فریقی سمتا بحر مہی بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے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 اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے بھی ان پر دوبھر ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے اہل ایمان اللہ ڈرتے رہو اور راست بالوں کے ساتھ رہو ماں کا نل مزین کام لائسی بھم غم ولا نصب فی صبی ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ماں کا نل کام کل اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئے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 اے ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ میں سختی یعنی محنت و قوتیں جنگ معلوم کرے اور جان رکھو کہ اللہ پرہز گاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استحضا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں مَرَضٌ وَهُمْ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خوبص پر خوبص زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر مرے دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے وَإِذَا مَا أُنزلت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 تمہاری لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرام عالم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شبت کرنے والے اور مہربان ہیں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 پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عائش عظیم کا مالک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علیہ لام را یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آئے ان و بشیر آمنو کدم هذا جتےل کا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 اللَّهُ رَبُّكُم أَفَلَا <تَذَكَّرُون> تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے إليه مردعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يرده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَرَاهُ لَا يَمฺسُهُ أَحَدٌ إِلَّا مَا شَاءَ ۚ وَإِنْ مَسَّهُ نَغْمَةٌ لَّا يَسْمَعْهَا إِلَّا ثَمَمَا ۚ وَإِنْ كَانَ لَهُ دُعَاءٌ إِلَى رَبِّهِ لَا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 قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يرى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.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 تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹ لائے بے شک گناہ گار نہیں پائیں گے اشو فرا اکولا الاسو فرا ر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 وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے وہ کام واری سبقت میں اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے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 اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آئے تمہیں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں وجعن بهم بير طيبة وفيروا بها جاءت آرير عاصق وجاءهم, وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 Ya ay yoan nasasukin nama babi ku aala ang fushe kum mata hayaya te dunya ya ay yhanasukin na bayo ku aala an fushi kum mata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 واختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وزينت وظم أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حسيدا فاجعلناها حسيدا كأن لم ترن بالأمر كلايك انفصل الآيات لقومهم يتفكرون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 سلام اور اللہ سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے پکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بدی کے بڑا اور بھی ان کے منہ پر نہ تو سیائی چھائے گی اور نہ یہی جنتی ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہ پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے منہ کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں یہی دوستی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَيَوْمَ نَخْسُ روحَ جَميعهم ثُمَّ نَقُولُ لِذينَ أَشْرَكُوكُم مَكانُكُم أَمْ نُشْرِكُ وَشُرَكَاءَكُم فَيَزَيَّنَ بَينَهُم وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَكُنتُم إِيانا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 یہی اللہ تو تمہارا پروردگار نگار برحق ہے اور حقبات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے ہوئے اسی طرح اللہ کا ارشاد اللہ فرمانو کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے الْخَلْقَ <تُؤفَكُون> ان سے پوچھو کہ بلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدان پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں اک جاتے ہو قُلْ قل الله يهدي للعق أفمن يهدي إلى العق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو وَمَا يَتَّبِعُ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 ودرو من من <صادتی> <تبار> کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ, دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ لا کی سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی دو بلکہ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 ان تم بریو اور اگر یہ تمہاری تکزیب کرے تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا تم میرے اعمالوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے اعمالوں کا جواب دے نہیں ہوں گا اور ان میں بات ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگر کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوتا اور بات ایسی ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگر کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو ان اللہ, لا اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ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 کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں بیاتن او آپ کہیے کہ بلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگاہ آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہ گار کس بات کی جلدی کریں گے جب وہ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے اس وقت کہا جائے گا اور اب مال لائے اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے ثم ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہیں اعمال کا بدلا پاؤ گے جو دنیا میں کر رہے تھے إِنَّهُ وَمَا أَنتُمْ <بِمُعْجِزِين> اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عالم نہیں کر سکتے ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأبوا العذاب وقضي بينهم بالقشف وهم لا يظلمون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 سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے <تُرجعون>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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعذب عن ربك من مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك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 سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے الر کا یعنی وہ جو ایمان لائے اور پہیل گار رہے دنیا باسیا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 اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ کی ہے وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے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 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے اس طرح پر دازو, تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے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 وتنعيه النبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتلكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمَرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَعَيَكُمْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُبُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُونَ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 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجْعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةٌ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 ثم بعدهم فستقبروا فستقبروا پھر ان کے بعد ہم نے موسا اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہ لوگ تھے جَاءَهُمْ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا <مُبِينٌ> تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے کالموسا کرم هَذَا وَلَا ہاضا والا <الصحرون>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 اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ موسا جب جادوگر آئے تو موسا نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو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 اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُجِرِمُونَ اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہ گار براہ مانے وَإنَّ فِرْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَيْنَ <الْمُشْرِفِينَ> تو موسا پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے اور فرعون ملک میں متکبر متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا اور موسا نے کہا کہ قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اللہ ربنا لا فتنة الظالمين تو وہ بولے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال و نجنا کا مینل قومی اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش إِلَى <مُؤْمِنِينَ> اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مثر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو وقال موسى ربنا إنك آتيت فرحون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يربوا العذاب الأليم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 اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کرنی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا فرحون اذا ادركه الغرق قال امه لا الا آمنت بھی بنی اسلام بافا اتباؤ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 جواب ملا کے اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا فری یوم کبھی بدنی کبھی تک من خلف کا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ہے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 اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی ترجیح کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے <سؤال> جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے <سؤال> جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں آ جائیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوش لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخجي في الحياة الدنيا ومطعناهم إلى حين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 ما وما عن قوم ان گفا سے کہیے کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے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 اے تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں وَأَنْ أَقِمُ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 وإن ينصسك الله بطرد فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد الفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم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 وَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ قَدْ جَاءَكُمْ مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَإِنَّكَ تُطِعَ بِالْخَيْرِ وَمَنْ يَعْصِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَمَا أنا عَلَيْكُمْ مِنْ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 تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علیہ کتاب احکمت آیاته ثم فسرت ملد حکیم خبیر الف لامرہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں اللہ تعبدو اللہ ان من لکم منہ وبشیر